ام سو یا ہم سگ در اطار محمد آغم اطاری خادیم ہند تمیمی کابینہ کے شہر بھوپال مدھیہ پردیش سے عرض ہے یا شیخ خطبے کے ساتھ مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے بعض اسلامی بھائی تو خطیب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو کونوں میں دور دراز بیٹھے ہوتے ہیں خطیب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس سنت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں وہ کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں برائے کرم اس کا کوئی طریقہ کار بھی عشا فرما دیجیے اور اس کا کوئی انداز بھی معلوم ہو جائے کہ کس انداز پر بیٹھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے درازی عمرو عطا فرمائے جو اہین خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ تو, تو چلو وہ تو منہ اس کا ہے خطیب کی طرف بڑی صفح جیسے ہمارے یہاں فضانے ہوتی بڑی بڑی لمبی صفحے تو وہ بھی جا خطیب ہے جیسے کہ رائٹ ٹرن کرے گا کوئی لیفٹ ٹرن کرے گا تو خطیب طرف رخ ہوگا لیکن لوگوں کو اتنا جذبہ نہیں ہے اور جس طرح بت کی طرح پتھر کی طرح گڑھے رہتے ہیں ہلتے نہیں ہیں وہ نہیں مطلب کرتے تو یہ ایک ثباب کا کام ہے اگر نہیں مڑتے گناگر نہیں ہوں گے لیکن میں توجہ بس دیتے نہیں ہیں ہمارے یہاں سات مدنی پھول ہر جمعے کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں اس میں ترغیب ہوتی ہے کہ کتی رک کر کے بیٹھو لیکن اس میں میں اوپر تو میں دیکھتا ہوں کئی بار دیکھا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا بولا اور, اور کس طرح کرنا ہے بیٹے ہوتے جس طرح بیٹھے ہوتے اور پیچھے تو خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا تو یہ ثواب کا کام ہے ثواب کی عرص پیدا کرنی چاہیے اور کھتی کی طرح مڑ جانا چاہیے بولے کتنی دور ہو صلو صلو اللہ تعالی جانا